اور اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسر رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گیرنی والی ہے خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا الکن بہت لوگ نہ جانتی